اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم کھلے اور چھپے گناہ چھوڑ دو بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو ان عملوں کی جلد سزا ملے گی جو وہ کرتے رہے ہیں وَلَا تأكلوا ممّا لم وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اور تم اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو کیونکہ یہ کھانا یقیناً نافرمانی ہے اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے ذہنوں میں شبہیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی۔ وبلا شبه تم بھی ضرور مشرک ہوگے اوہم كان میتان فاحییناہ و جعلنا لہ نورا به في الناس كما في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرین ما كانوا يعملون کیا ایک ایسا شخص جو مردہ پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا وہ اس کی روشنی میں لوگوں میں چلتا ہے کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہے اس سے نکلنے والا نہیں اسی طرح کافروں کے لیے ان کاموں میں کشش رکھی گئی ہے جو وہ کرتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ اس بستی میں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں اور وہ اپنے آپ ہی سے مکر و فریب کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یعنی جس جانور پر آمدن اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کا کھانا فسق اور ناجائز ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی یہی معنی بیان کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھول جانے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا اور امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان بھی یہی ہے اور یہی احناف کا مسلک ہے تاہم امام شافعی رحمہ اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ دونوں صورتوں میں حلال ہے چاہے وہ اللہ کا نام لے یا آمدن چھوڑ دے اور وہ و انہ لفظ کن کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے جانور سے متعلق قرار دیتے ہیں پھر شیطان نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے یہ بات پھیلائی کہ مسلمان اللہ کے ذبا کیے ہوئے جانور مطلب مردہ کو تو حرام اور اپنے ہاتھ سے ذبح شدہ کو حلال قرار دیتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کے دوستوں کے وسوسوں کے پیچھے مت لگو جو جانور مردہ ہے یعنی بغیر ذبح کیے مر گیا سوائے سمندری معیتا کے کہ وہ حلال ہے اس پر چونکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس لیے اس کا کھانا حلال نہیں ہے پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافر کو مئی تن مطلب مردہ اور مومن کو حن مطلب زندہ قرار دیا ہے اس لیے کہ کافر کفر و ضلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور اس سے نکل ہی نہیں پاتا جس کا نتیجہ ہلاکت و بربادی ہے اور مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے سے زندہ فرما دیتا ہے جس سے زندگی کی راہیں اس کے لیے روشن ہو جاتی ہیں اور وہ ایمان و ہدایت کے رستے پر گامزن ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ کامیابی و کامرانی ہے یہ وہی مضمون ہے جو حسب ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا فالي آيات سورة بكرا كيها ولي آيات سورة هود كيثي أو نور ورور وومت سر فاتر پھر اکبر اکبر کی جمع ہے اکابر اکبر کی جمع ہے مراد کافروں اور فاسقوں کے سرگن اور کھڑ پیچ ہیں کیونکہ یہی امبیا اور دایان حق کی مخالفت میں پیش پیش ہوتے ہیں اور عام لوگ تو صرف ان کے پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں اس لیے ان کا بطور خاص ذکر کیا ہے علاوہ ازیں ای ایسے لوگ عام طور پر دنیاوی دولت اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بھی نمایاں ہوتے ہیں اس لیے مخالفت حق میں بھی ممتاز ہوتے ہیں مخالفت حق میں بھی ممتاز ہوتے ہیں یہی مضمون سورہ صبح کی آیات اکتیس تا تینتیس سورہ ظخرو کی آیت تیئیس اور سورہ نوح نوح کی آیت بائیس وغیرہ میں بھی بیان کیا گیا ہے پھر یعنی ان کی اپنی شرارت کا وبال اور اسی طرح ان کے پیچھے لگنے والوں یا لگنے والے لوگوں کا وبال انہی پر پڑے گا مزید دیکھیے سورہ ان کی آیت نمبر تیرہ اور سورہ نحل کی آیت نمبر پچیس پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں سَيُصِيبُ الَّذِينَ أجرموا صغارٌ عِند وعذابٌ شدیدٌ بما كانوا اور جب ان کے پاس نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ایسے ہی چیز خود ہمیں دی جائے جیسی رسولوں کو دی گئی اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے جن لوگوں نے جرم کیے انہیں جلد ہی اللہ کے ہاں ذلت ملے گی اور اس مکرو فریب کی وجہ سے شدید عذاب ہوگا جو وہ کرتے رہے لا میری چنانچہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہے یا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو اسی طرح اللہ ان لوگوں پر اللہ ان لوگوں پر پلیدی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے وحیدربی کا مُسْتَقِيمًا وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کاموں کی وجہ سے ان کا دوست ہے جو وہ کرتے رہے و یوں میں اکثر معاشر قدیث اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا اے جنوں کے گروہ تم نے انسانوں میں سے بہت زیادہ گمراہ کیے تھے اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اس میاد کو پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی اللہ فرمائے گا آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے تم اس میں ہمیشہ رہو گے ہاں اگر اللہ چاہے تو دوسری بات ہے بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا خوب جاننے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی ان کے پاس بھی فرشتے وہی لے کر آئیں اور ان کے سروں پر بھی نبوت و رسالت کا تاج رکھا جائے پھر یعنی یہ فیصلہ کرنا کہ کس کو نبی بنایا جائے یہ تو اللہ ہی کا کام ہے کیونکہ وہی ہر بات کی حکمت و مصلحت کو جانتا ہے اور اسی اور اسے ہی معلوم ہے کہ کون اس منصب کا اہل ہے مکے کا کوئی چودھری اور رئیس یا مکے کا در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یعنی جس طرح زور لگا کر آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں ہے اسی طرح جس شخص کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے اس میں توحید اور ایمان کا داخلہ ممکن نہیں ہے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا سینہ اس کے لیے کھول دے پھر یعنی جس طرح سینہ تنگ کر دیتا ہے اسی طرح رجس میں مبتلا کر دیتا ہے رجس سے مراد پلیدی یا عذاب یا شیطان کا تسلط ہے ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے پھر یعنی جس طرح دنیا میں اہل ایمان کفر و ضلالت کے کج راستوں سے بچ کر ایمان و ہدایت کی سرات مستقیم پر گامزن رہے اب آخرت میں بھی ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کا ان کے نیک عملوں کی وجہ سے دوست اور کار ساز ہے پھر یعنی انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو تم نے گمراہ کر کے اپنا پیروکار بنا لیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کر دیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا مت کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ تم صرف میری عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے اور اس شیطان نے تمہاری ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا ہے کیا پس تم سمجھتے نہیں سورہ یاسین آیت نمبر ساٹھ سے لے کر باسٹھ پھر جنوں اور انسانوں نے ایک دوسرے سے کیا فائدہ حاصل کیا اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا ان کو اپنا پیروکار بنا کر ان سے تلز حاصل تلز حاصل کرنا ہے اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ شیطانوں نے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا جسے انہوں نے قبول کیا اور گناہوں کی لذت میں پھنسے رہے دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے رہے جو شیاطین و جنات کی طرف سے کہانت کے طور پر پھیلائی جاتی تھیں یہ گویا جنات نے انسانوں کو بے وقوف بنا کر فائدہ اٹھایا اور انسانوں کا فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ انسان جنات کی بیان کردہ جھوٹی یا اٹکل پچو باتوں سے لطف اندوز ہوتے اور کاہن قسم کے اور کاہن قسم کے لوگ ان سے دنیاوی مفادات حاصل کرتے رہے پھر یعنی قیامت واقع ہو گئی جسے ہم دنیا میں نہیں مانتے تھے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب جہنم تمہارا دائمی ٹھکانہ ہے پھر اللہ کی مشیت کو فار کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہی ہے جس کے یا جس کی اس نے بار بار قرآن کریم میں وضاحت کی ہے بنا بری اس سے کسی کو مغالتے کا شکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ استثناء اللہ تعالیٰ کے مطلق ارادے کے بیان کے لیے ہے جسے کسی چیز کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا اس لئے اگر وہ کفار کو جہنم سے نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے اس سے نہ وہ آجز ہے نہ کوئی دوسرا روکنے والا بہوالے ایسر التفاصیر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر ان کاموں کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں جو وہ کرتے رہے یا معشر الجن والانس الم یأتیكم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شہدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا اے جنوں اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے وہ تم سے میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں تمہاری اس آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے تب وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے ویلکم یا رسول اس لیے بھیجے گئے کہ آپ کا رب بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں جب کہ ان کے باشندے غافل ہوں وَلِكُلن درجات ممّا وما ربك بغافل عمّا تعملون اور ہر ایک کے لیے ان اعمال کی وجہ سے درجے ہیں جو انہوں نے کیے اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو وہ کرتے ہیں وربك ذو ان يشأ يذهبكم ويستخلف من بَعْدِكُمْ ربو کلغنی قومین اور آپ کا رب بے نیاز ہے رحمت والا اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد اور تمہارے بعد جنہیں چاہے جانشین بنا دے جیسے اس نے تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جہنم میں جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ہم نے انسانوں اور جنوں کو ایک دوسرے کا ساتھی اور مددگار بنایا جیسا کہ گزشتہ آیت میں گزرا اسی طرح ہم ظالموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر ہم مسلط کر دیتے ہیں اس طرح ایک ظالم دوسرے ظالم کو ہلاک و تباہ کرتا ہے اور ایک ظالم کا انتقام دوسرے ظالم کے ذریعے سے لے لیتے ہیں پھر رسالت و نبوت کے معاملے میں جنات انسانوں کے ہی تابع ہیں ورنہ جنات میں الگ نبی نہیں آئے البتہ رسولوں کا پیغام پہنچانے والے اور منظرین جنات میں ہوتے رہے ہیں جو اپنی قوم کے جنوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے یا دیتے رہے ہیں اور دیتے ہیں پھر میدان حشر میں کافر مختلف پینترے بدلیں گے کبھی اپنے مشرک ہونے کا انکار کریں گے جیسا کہ الانعام 23 نمبر اور کبھی اقرار کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا جیسے یہاں ان کا اقرار نقل کیا گیا ہے پھر یعنی رسولوں کے ذریعے سے جب تک اپنی حجت قائم نہیں کر دیتا ہلاک نہیں کرتا جیسا کہ یہی بات سورہ فاتر آیت نمبر چوبیس اور سورہ نحل آیت نمبر چھبیس اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر پندرہ اور سورہ ملک آیت نمبر آٹھ اور نو وغیرہ میں بیان کی گئی ہے پھر یعنی ہر انسان اور جن کے باہمی درجات میں عملوں کے مطابق فرق ہوگا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح جنتی اور جہنمی ہوں گے پھر وہ غنی مطلب بے نیاز ہے اپنی مخلوقات سے ان کا محتاج ہے نہ کی عبادتوں کا ضرورت مند ہے ان کا ایمان ان کا ایمان اس لئے لیے نفع مند ہے نہ ان کا کفر اس کے لیے ضرر رساں لیکن اس شان غنا کے ساتھ وہ اپنی مخلوق کے لیے رحیم بھی ہے اس کی بے نیازی اپنی مخلوق پر رحمت کرنے میں مانے نہیں ہے پھر یہ اس کی بے پناہ قوت اور غیر محدود قدرت کا اظہار ہے جس طرح پچھلی کئی قوموں کو اس نے حرف غلط کی طرح مٹا دیا اور ان کی جگہ نئی قوموں کو اٹھا کھڑا کیا وہ اب بھی اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے تمہیں نیز تو نابود کر دے اور تمہاری جگہ ایسی قوم پیدا کرے جو تم جیسی نہ ہو مزید ملاحظہ ہو سورہ النساء آیت نمبر ایک سو تینتیس وصور ابراہیم آیت نمبر انیس اور 17 وصور فاتر آیت نمبر سولہ سترہ سولہ اور سترہ وصور محمد آیت نمبر اٹھتیس پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں قل یا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون ما تكون له عاقبه الداع انه لا يفلح الظالمون انا بھی کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو بے شک میں بھی اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں چناچے جلد ہی تم جان لو گے کہ کس شخص کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے اور بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے س میں كمون اور انہوں نے اس میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ ٹھہرایا جو اس نے کھیتی اور چوپائیوں کی شکل میں پیدا کیا پھر اپنے خیال کے مطابق کہنے لگے یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے دیوتاؤں کے لیے ہے پھر ان کے دیوتاؤں کا جو حصہ ہے وہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے دیوتاؤں کے پاس وہ ان کے دیوتاؤں کے پاس پہنچ جاتا ہے كِس قَدْر بُرَأَ جُو فَأْسْلَا كَتَه وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيَعْبُدُوهُمْ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اور اسی طرح بہت سے مشرقوں کے لیے ان کے دیوتاؤں نے ان کی اولاد کا قتل پسندیدہ بنا رکھا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کے لیے ان کا دین مشکوک بنا دیں اور اگر اللہ چاہتا تو یہ کام نہ کرتے چنانچہ انہیں اور ان کے جھوٹ کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے جو وہ گھٹتے ہیں وہ قانو ہے دینسن ہجر حسام و انام اور اپنے جھوٹے خیال کے مطابق انہوں نے کہا یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہیں انہیں بس وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں اور بعض چوپائے ہیں جن کی پشت پر سواری حرام کر دی گئی اور بعض چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں پڑھتے یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں یا یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے کرتے ہیں وہ جلد ہی انہیں اس جھوٹ کی سزا دے گا جو وہ گھٹتے رہے ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف اس سے مراد قیامت ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے چاہے تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو چکے ہو پھر یہ کفر اور معصیت پر قائم رہنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ سخت وعید ہے جیسا کہ اگلے الفاظ سے بھی واضح ہے اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَقُلِّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُتَظِرُونَ سورہِ حُود آیات نمبر 121 اور 122 جو ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ ہم بھی عمل کرتے ہیں اور انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں یا ہم بھی منتظر ہیں پھر جیسا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ سچا کر دکھایا آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور فتح کے بعد عرب قبائل فوج در فوج مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور پورا جزیرہ عرب مسلمانوں کے زیرنگینی زیرنگین آ گیا اور یہ دائرہ پھر پھیلتا اور بڑھتا ہی چلا گیا پھر اس آیت میں مشرکوں کے اس عقیدہ و عمل کا ایک نمونہ بتلایا گیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر گھڑ گھڑ رکھے تھے وہ زمینی پیداوار اور مال مویشیوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ اپنے خود ساختہ معبودوں کے لیے مقرر کر لیتے اللہ کے حصے کو مہمانوں فقراء اور صلا رحمی پر خرچ کرتے اور بتوں کے حصے کو بتوں کے مجاورین اور ان کی ضروریات پر خرچ کرتے پھر اگر بتوں کے مقررہ حصے میں توقع کے مطابق پیداوار نہ ہوتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر اس میں شامل کر لیتے اور اس کے برعکس معاملہ ہوتا تو بتوں کے حصے میں سے نہ نکالتے اور کہتے کہ اللہ تو غنی ہے پھر یعنی اللہ کے حصے میں کمی کی صورت میں بتوں کے مقررہ حصے میں سے تو صدقات و خیرات نہ کرتے پھر ہاں اگر بتوں کے مقرہ حصے میں کمی ہو جاتی تو اللہ کے مقررہ حصے سے لے کر بتوں کے مسالح اور ضروریات پر خرچ کر لیتے یعنی اللہ کے مقابلے میں بتوں کی عظمت اور ان کا خوف ان کے دلوں میں زیادہ تھا جس کا مشاہدہ آج کے مشرقین کے رویے سے بھی کیا جا سکتا ہے پھر یہ اشارہ ہے ان کے بچیوں کے زندہ درگور کر دینے یا بتوں کی بھینٹ چڑھانے کی طرف پھر یعنی ان کے دین میں شرک کی آمیزش کر دیں پھر یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات اور قدرت سے ان کے ارادہ و اختیار کی آزادی کو سلب کر لیتا تو پھر یقیناً یہ وہ کام نہ کرتے جو مذکور ہوئے لیکن ایسا کرنا چونکہ جبر ہوتا جس میں انسان کی آزمائش نہیں ہو سکتی تھی جب کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دے کر آزمانا چاہتا ہے اس لیے اللہ نے جبر نہیں فرمایا پھر اس میں ان کی جاہلی شریعت اور اباتیل کی تین صورتیں اور بیان فرمائی ہیں حجرن بیمانہ منع اگرچہ مستر ہے لیکن مفعول یعنی محجور ممنوع کے معنی میں ہے یہ پہلی صورت ہے کہ جانور یا فلاں کھیت کی پیداوار ان کا استعمال ممنوع ہے اسے صرف وہی کھائے گا جسے ہم اجازت دیں گے یہ اجازت بتوں کے خادم اور مجاورین ہے ہی کے لیے ہوتی پھر یہ دوسری صورت ہے کہ وہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام آزاد چھوڑ دیتے جن سے وہ بار برداری یا سواری کا کام نہ لیتے جیسے بحیرتن صاعبۃ وغیرہ کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے دیکھیے سورہ مائدہ آیت نمبر ایک سو تین کا حاشیہ پھر یہ تیسری صورت ہے کہ وہ ذبح کرتے وقت صرف اپنے بتوں کا نام لیتے اللہ کا نام نہ لیتے بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ان جانوروں پر بیٹھ کر وہ حج کے لیے نہ جاتے بہرحال یہ ساری صورتیں گھڑی ہوئی تو ان کی اپنی تھیں لیکن وہ اللہ پر افطراب باندھتے یعنی یہ باور کراتے کہ اللہ کے حکم سے ہی ہم سب کچھ کر رہے ہیں وب اللہ توفیق و صلی اللہ علیہ نبینہ محمد علیہ و صحبی اجمعین